نحمد و نسلی اللہ اما بعد فاعوذ اماب من الحمدعن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ولی امری من العقد یفق کو سبق نمبر تین سو پانچ آیت نمبر ایک سے انیس تک لسن نمبر 305 ہنڈریڈ آیت نمبر ون ٹو نائنٹین لفسی ترجمہ سورت الانفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم ادس سما ان فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وہ ادل کو بن اور جب تارے بکھر جائیں گے وہ ادل بہار فجرت اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے وہ ادل قبور بت اور جب قبریں کھول دی جائیں گی علیمت نفسن جان لے گا ہر شخص با قدمت و اخرت جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا یا اے انسان ماں غر کہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو بے رب کل کریم تیرے رب کریم کے بارے میں اللہوی وہ جس نے خلق کا پیدا کیا تجھ کو فسم واہ کا پھر درست کیا تجھ کو فا پھر برابر کیا تجھ کو فی صورت جس شکل میں ما شاہ جو چاہ رکھ بک جوڑ دیا تجھ کو کلا ہرگز نہیں بل بلکہ تکذبون تب نبین تم جھٹلاتے ہو جزا سزا کو ان اور بے شک الم تم پر لہ البتہ حفاظت کرنے والے ہیں نگرانی کرنے والے ہیں کرامن کاتبین بزرگ لکھنے والے ہیں یا جانتے ہیں ما تفعلون جو تم کرتے ہو انل ابرارہ بے شک نیک لوگ لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے و ان فجارہ اور بے شک بدکار لوگ لفی جہیم جہنم میں ہوں گے سل وہ داخل ہوں گے اس میں یو مدین جزا سزا کے دن بدلے کے دن وماہم اور نہیں وہ انہا اس سے بغائبین بین کچھ غائب ہونے والے وما ادرا اور کیا چیز بتائے تجھ کو ما یوم الدین یوم الدین کیا ہے سما پھر ما ادرا کا کیا چیز بتائے تجھ کو ما یومین یوم الدین کیا ہے یومہ جس دن لا تم لکھو ہوگا نفسن کوئی نفس کسی نفس کے لیے شعیب کچھ بھی کسی چیز کا بھی ول امرو اور معاملہ یوم اس روز اللہ کے لیے ہوگا سورت المتففین بسم اللہ الرحمن رحمانحیم ہلاکت ہے للمتففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے الزین وہ لوگ ازک تعلو جب ناپ کر لیتے ہیں النا لوگوں سے یستون پورا پورا لیتے ہیں وہ ادا کالو ہوم اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں اب وزن یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو یخسرون تو گھاٹا دیتے کم دیتے اللہ ضنو کیا وہ سمجھتے نہیں کیا وہ یقین نہیں رکھتے کا یہ لو انہم کے بے شک وہ مبعوثون اٹھائے جانے والے لیمن عظیم بڑے دن کو یوم جس دن یقوم الناس کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمين رب العالمین رب العالمین کے لیے کل ہرگز نہیں ان کتاب الفجار بے شک بدکاروں کی کتاب نام اعمال لفی سجین البتہ سجین میں ہیں وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو ماسک جین کسی جین کیا ہے وہ قید خانہ کیا ہے کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ویلن ہلاکت ہے یوم ازن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے لزین وہ لوگ یقد جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین بدلے کے دن کو وما یوکد بھی اور نہیں جھٹلاتا اس کو اللہ مگر کلو ہر معتدن حد سے بڑھنے والا اثیم گناہگار اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں الحی اس پر آیاتنا آیات ہماری قالہ کہتا ہے اساتی الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی کلا ہرگز نہیں بل بلکہ رانا اللہ قلوبہم بہم زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ماں کانو یک سبون جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں کلا ہرگز نہیں ان بے شک وہ ان ربهم اپنے رب سے یمن اس دن لمحجون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں سما پھر انہوں بے شک وہ لسال الجہیم البتہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں سما پھر یقالو کہا جائے گا ہاض الزی یہ ہے وہ چیز کن تم بھی تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کلا ہرگز نہیں ان کتاب الابرار بے شک نیک لوگوں کی کتاب لفی الین البتہ اللی میں ہوگی وما ادرا اور کیا چیز بتائے تجھ کو ما اللیون اللیون کیا ہوتا ہے کتاب و مرقوم ایک کتاب ہے رقم کی ہوئی لکھی ہوئی یشہدہ حاضر ہوتے ہیں اس پر المقربون مقرب فرشتے ان الع بے شک نیک لوگ لفی نئیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے الرک مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے تعارف تم پہچان لوگے وجوہم ان کے چہروں میں نعمت کی رونق رونقونا پلائے جائیں گے مر رہی خالص شراب مختوم مہر بند خطام اس کی مہر کرنے کی چیز مسک مسک ہوگی کستوری ہوگی وفیزال کا اور اس میں فل پس چاہیے کہ ایک دوسرے پہ بازی لے جائیں المتنافسون بازی لے جانے والے وہ ہو اور آمیزش اس کی منتسنیم تسنیم سے ہوگی تسنیم کیا ہے اینن ایک چشمہ ہے یشربو پیئیں گے بہا اس سے المقربون مقرب لوگ بے شک وہ لوگ اجرمو جنہوں نے جرم کیا کانو تھے من الزین ان لوگوں سے عام جو ایمان لائے یدح ہنستے یعنی ان لوگوں پر ہستے تھے وہ اور جب مرروب ان پہ گزرتے یتغامزون آنکھیں مارتے تھے اشارے کرتے تھے وہ ازن قلب اور جب پلٹ کے جاتے الحم طرف اپنے گھر والوں کے ان قلبوں پلٹتے تھے فکین باتیں بناتے خوشگپیاں کرتے وہ اظہار اور جب وہ دیکھتے ان کو قالو کہتے ان نہاؤ لائے بے شک یہ لوگ لدالون البتہ بہکے ہوئے ہیں وما اور اور نہیں وہ بھیجے گئے الم ان پر حافظین نگہبان بنا کر فلیم الزینا بس آج کے دن وہ لوگ آ جو ایمان لائے منل کفاری کافروں سے ہنس رہے ہوں گے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے الر مسندوں پر انضرون دیکھ رہے ہوں گے ہلکا کیا وبا بدلہ پالیا الکفارو کافروں نے ما کانو یا جو وہ کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحيم ادھا السماء انفطرت و ادھا الكواکب انتثرت ادھا البحار خجرت و ادھا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت اوہلی سو ملکری الری خل ف کل کفی او ر کش بک كلا بل وإن عليكم ما تفعلون وئنال کورن لفي نعيم نمت الفجار لفي جحيم يصلونها يوم میل 129. وما هم عنها بغائبين 120. مَا أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 121. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا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 یو میم یو می کلہ انتبل پری ری سین ادراکم سین کتاب ویلوئی لیندی ویبھیلین 124. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 125. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 126. ثم إنهم لصال ثم يقال هذا الذي كنتم 119. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون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 ومزاجه من من عين يشرب بها إن الذين اجرموا كانوا من شبل مبلین يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم احلی می 121. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 122. عَلَيْهِمْ أرسلوا عليهم حافظين 123. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك 129. هل ثوب الكفار ما كانوا